السلام علی رسول اللہ بعد معزز ناظرین و سامعین سلسلے منہجر سلف کی تیسری قسط میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے خوش آمدید ہے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے معزز مہمان مشہور معروف دہائی اور مبلغ اور عالم دین شیخ رضوان محمدی سلفی حفظ اللہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں استقبال کرتا ہوں جو لگاتار تین ہفتے سے منہج سلف کے موضوع پر ہمارے سامنے مدلل اور مفصل گفتگو فرما رہے ہیں یا آج کی تیسری قسط ہے جس کا عنوان ہے طریقے صحابہ ہی کیوں یعنی سلف صالحین ہی کا طریقہ کیوں دیگر طریقے کیوں نہیں آج اس موضوع پر وہ آپ کے سامنے سے حاصل گفتگو کریں گے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کیا آپ لوگ دلجمعی اور سکون کے ساتھ آخر وقت تک شیخ کا درس سنیں اور اپنا آڈ ویڈیو بند کر دیں اور دل جمعی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو صنعت فرمائیں میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ شیخ مائک پر تشریف لائیں اور اس طریقے سے اپنے علم سے ہمیں اس موضوع پر آگاہ کریں مستفید فرمائیں یہ ہمارا آ, یہ ہماری افتتاحی گفتگو بھی ہے اور اختتامی کلمات بھی ہیں کیونکہ آج سعودی عرب کے اندر محرم کی نو تاریخ ہے اور آج ہمارے بہت سارے جو سعودی عرب یا عرب کنٹریز سے جڑے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں ہیں جیسے شیخ کا درس ختم ہوگا افطار کا بھی وقت ہو جائے گا اس لیے اختتامی کلمات کہنے کا موقع نہیں ملے گا تو یہ اختتامی کلمات بھی ہے اور افتتاحی کلمات بھی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ ابامین شیخ محترم کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کی حفاظ فرمائے اور ان تمام کلمات کو دروس اور محاذرات کو ان کی مساعی جمیلہ کو اور کوششوں کو میزان حسنات میں جگہ عنایت فرمائے عامر رب العالمین انہی چند باتوں کے بعد میں بلا تاخیر شیخ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ شیخ ماہ پر تشریف لائیں اور اپنے گفتگو کا آغاز کریں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 اور زوم کے ذریعے سے سننے والے سامعین کرام اپنی بات کا آغاز کروں اس سے پہلے میں الجبید سعودی عرب کے دعوی سینٹر اس کے کارکنان اور ذمہ داران کا بطور خاص شیخ فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفیظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس اہم موضوع پر یہ پروگرام منعقد کیا یہ سلسلہ انہی کے زیر زیر اہتمام جاری ہے جمعیت مالے گاؤں کے ذریعے سے اور اس کے لیے پہلے تین دروس کا معاملہ طے ہوا تھا تین ہفتے میں یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے لیکن موضوع کی اہمیت اور اس کے مختلف گوشوں کی ضرورت کے پیش نظر شیخ مختار اور ذمہ داران سینٹر کی طرف سے اس میں توسیع کی گئی اور اسے چھ دروس تک ممتد کر دیا گیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاص کو عمل کو قبول فرمائے ان کی کوششوں کو بابرکت بنائے انہیں جزائے خیر سے نوازے اور ان کو ہم کو تمام سننے والوں کو یہ درس جو ہے وہ دین اور دنیا کے سلسلے میں مفید اور خیر و برکت کا اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں گزشتہ درس میں ہمارا ہماری گفتگو کا سلسلہ یہ جاری تھا کہ منہج سلف کا خالص اسلام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو دیا قیامت تک کے لیے جسے حجت اور نجات کا ذریعہ بنایا اس کا منہج سلف سے کیا تعلق ہے اس ضم میں بعض باتوں کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دین کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے تمام مسلمان گروہ ان میں جو اہل بیدت ہیں وہ بھی یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور ان میں مختلف طرح, طریقے الگ الگ اصول اور ضابطے بن گئے ہیں اب اہل سنت والجماعت یا اہل حق کی پہچان کیا ہے تو انہوں نے گزشتہ ہفتہ ہم نے ایک تھوڑا سا تھوڑی سی تفصیل یہ جانی کہ قرآن حدیث کو اس طریقے پہ مانا جائے جس طریقے پہ صحابہ کرام نے مانا ان کی فہم ان کا ایمان ان کا عمل بعد والوں کے لیے معیار ہے کہ جو صحابہ نے سمجھا جو عقیدہ قرآن حدیث کی روشنی میں اختیار کیا وہی عقیدہ اختیار کیا جائے جس طرح سے قرآن حدیث کی عبادت کو انہوں نے اختیار کیا وہی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی جو اخلاق معاملات حلال و حرام کے جو ضابطے صحابہ کرام نے سمجھا قرآن حدیث سے وہی معیار ہے جو اس کے موافق ہوگا وہ سنت پر قائم ہے جو اس کا مخالف ہوگا وہ بدت پر, پر چل رہا ہے وہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا اہل سنت والجماعت وہی ہے جو صحابہ کے طریقے پر چلے آج کا عنوان اسی ذمے میں یہ رکھا گیا کہ طریقے صحابہ ہی معیار کیوں کیوں ہم نے اس کو معیار قرار دیا گزشتہ درس میں بعض انسوس کے بعد ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا تھا سنا تھا اور امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو بھی دیکھا تھا آئیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنی بات سے زیادہ ہمارے اسلاف اور امہ کرام کے محتمد اقوال کو ہم سرسری طور سے دیکھیں سب سے پہلے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو تابعی بھی ہیں اور خلیفہ خامس خلیفہ راشد خامس پانچویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں ان کا ایک بڑا زبردست اور جامع قول ہے اس قول کے بارے میں صاحب کتاب نے بیان کیا الحتسام سے یہ منقول ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ معصور ہے سرعد کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے دور کے مختلف دور کے علماء اس قول کو نہ صرف یہ کہ توجہ کا مرکز سمجھتے تھے بلکہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ قول حج کر لے یاد کر لیں اور امام مالک رحمہ اللہ کو یہ قول بہت پسند تھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولات من وی سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد ذمہ دار نے نے ولات امر والی امر حکمران خلفاء اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کو کہا ان میں علماء بھی ہیں اور حکام بھی ہے خلفائے راشدین کی حیثیت سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عمر جس میں سر خلفہ راشدین ہیں انہوں نے کچھ سنت سنتے اور کچھ طریقے جاری کیے ہیں متعین کیے ہیں کچھ قائدے بنا دیے ہیں الخا تصدیق حلط عمر بن کہہ رہے ہیں کہ ان سنتوں اور قوائد کو اختیار کرنا اللہ کی کتاب کی تصدیق ہے اس کا مطلب یہ کہ ان قواعد کو ذاتوں کو سنتوں کو رد کرنا اللہ کی کتاب کو جھٹلانا ہے تو ان کو اختیار کرنا اللہ کی کتاب کو اختیار کرنا ہے اس کی تصدیق کرنا ہے استکمال اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی تکمیل کو پہنچنا ہے اگر ہم ان طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو گویا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو بدرجۂ تمام پہنچا رہے ہیں وقوت اللہ دین اللہ اور اللہ کے دین پر ان کے ذریعے سے قوت طاقت حاصل ہو سکتی ہے ہوگی لئی سال تحیر ہوا ولا تبدیل عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہ جو سنن سنن طریقے اور قواعد ہیں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان قواعد کو اصول و ضوابط کو تبدیل کر دے ان میں رد و بدل کر دے دے والا نظو فش ہے اور کسی ایسی چیز کو دیکھنا بھی درست اور جائز نہیں ہے کسی ایسی چیز کی غور و فکر کرنا دیکھنا جو ان قواعد اور اصولوں کے خلاف ہے اللہ کے رسول کی اور آپ کے بعد گلاد امر کی بنائی ہوئی سنتوں کی مخالفت کرنے والی چیز کو دیکھنا اس میں غور و فکر کرنا بھی درست نہیں ہے من عمل ان سنتوں پر جو عمل کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے ومن انتصر انتظر اب منصور اور جو اس پر مدد پائے گا یعنی جس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی وہ مددگار وہ مدد کیا ہوا ہے اللہ تعالی کی جانب سے گویا اس کو توفیق حاصل ہوئی ہے امن خالفہ اتبا غیر سبیر المومین اور جو ان سنتوں اور طریقوں کی مخالفت کرے گا تو اس نے مومنین کے طریقے کی مخالفت کی یہ اس آیت میں جو پچھلے ہفتے ہم نے سنی تھی مومن یوشا نے کہ رسول اب الدا وب غیر المومن اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا تو ہم اسے اسی راستے پر چلائیں گے اور جہنم تک پہنچائیں گے اور بہت برا اثر ہے یہ جملہ کہا کہ جو ان سنتوں کے کو ترک کرے گا اس کی مخالفت کرے گا تو وہ مومنین کے صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے اللہ اس کو اسی راستے پہ بیدت کے راستے پہ چلائے گا جو, جو اس نے اختیار کیا ہے وہ اسلح جہنما وبے اسلم اور اسے جہنم رسید کر دے گا اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے یہ حضرت عمر بن العزیز کا جو سلف میں اہل علم بڑا پسند کرتے تھے کہ بڑا جامع قول ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی سنتوں کو اور راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے اسی طرح امام ابو العالیہ جو بہت سے صحابہ کرام کے شاگرد مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں تعلم الاسلام اسلام اسلام کو سیکھو ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے اس میں لوگوں کو اکتا ہوتی ہے اپنے شوق کے کاموں کے لیے بڑا وقت ہے لوگوں کے پاس ہاں جبکہ یہ قابل طرزی اور اولین فضیلت والی بات ہے کہ ہم اپنے اوقات کو زندگی کے لمحات کو اس میں لگائیں کہ اسلام کو سیکھو فزا تعلق تمہوں ہو فلا تب ہو جب تم اسلام کو اس کی تعلیمات کو سیکھ لو تو اب اس سے منہ نہ موڑو کتراؤ نہیں وال سرات مستقیم اور یہ یاد رکھو کہ اسلام کے سیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے وہ جانو اب تم سرات مستقیم کو مضبوط مضبوطی سے پکڑ لو تم پر لازم ہے فم نہلام کیونکہ سیرات مستقیم ہی اسلام ہے اور داہنے ملو مت کہ نام اسلام کا لے رہے ہو قرآن و حدیث کا لے رہے ہو اور فلاں مسلک فلاں فرقہ فلاں طبقہ فلاں سلسلہ اس کو آپ نے اختیار کر لیا اس سے دائن باہنے مت ملو ہاں علیہ کمبے سنت اور تم پر اپنے نبی کی سنت لازم ہے مما کان علیہ اسحاب اور اس چیز وہ چیز لازم ہے جس پر ان کے آپ کے اسحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان کے مسلک کو اختیار کرو وہ اور دیکھو تم ان خواہشات سے بچو قرآن حدیث کو آپ غور سے پڑھیں اور سلف کے اقوال کو پڑھیں تو ہوا اور احوا جس کا ترجمہ ہم خواہشات کرتے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں ساری خرافات بدعات اور باتیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں تو ان بدعت سے خرافات سے تم بچنا ہاں اللہ کی تل بین اناسی العداوت اب جو لوگوں کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈالتی ہے ان بدتوں کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے قرآن حدیث کی اطباع کرنے سے صحابہ کا طریقہ اختیار کرنے سے اتحاد قائم ہوتا ہے ہاں جب یہ بات انہوں نے بیان کی تو اس کو کچھ لوگوں نے باست شاگردوں نے جا کے امام حسن بصری رحمہ اللہ کو بتایا کہ ابو العلیہ ایسا کہہ رہے ہیں تو امام حسن نے کہا رحمہ اللہ اللہ ان پر رحم کرے سدا کا انہوں نے بہت سچی بات کہی اور خیر خواہی کی ہے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر اس, کے بعد کا پھر اس کے بعد کا اس کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات اس شخص کو جو قرآن حدیث پر غور کرے اسے بغیر بہت زیادہ محنت کیے ہوئے آسانی سے معلوم ہو جائے گی اور اہل سنت وال اس پر متفق بھی ہیں جتنے بھی اہل سنت وال کے گروہ ہیں سارے کے سارے متفق ہیں کہ خیر القرون جو ہے اس امت کا سب سے بہترین زمانہ ہاں اعمال میں اقوال میں عقیدے میں اعتقاد میں اور اس کے علاوہ ہر فضیلت میں وہ کرنے اول ہے صحابہ کرام کا زمانہ اللہ مہینے کہ قرآن حدیث کے غور کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے اور اہل سنت وال میں جتنے بھی گروہ ہیں اہل الحدیث اور حقیقی طور پر جو پرانے حنفی شافی مالکی ہمبلی ہیں میں موجودہ دور کے حنفیوں کو مستثنا کر رہا ہوں کیونکہ عقیدے میں یہ امام ابو حنیفہ کے طریقے پہ نہیں ہے صوفیہ نہیں ہیں تو یہ سارے اہل سنت وال کے گروہ اس بات پر متفق ہیں کس بات پر کہ اس امت کا سب سے بہترین زمانہ سب سے بہترین لوگ کرنے اول کے لوگ ہیں صحابہ کرام ہیں پھر وہ جو ان کے بعد ہیں پھر وہ جو ان کے بعد ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی وجد سے کئی صنعت سے اور سلسلوں سے ثابت ہے اور آگے فرماتے ہیں وہ انہم افغل ون الخل فضیلت کہ وہ صحابہ کرام خلف سے سلف یہ خلف سے بعد والوں سے ہر فضیلت اور اچھی بات میں افضل ہے بہتر ہیں پھر علم ان, علم میں عمل میں ایمان میں عقل میں دین میں بیان میں عبادت میں ہر چیز میں صحابہ کرام بعد والوں میں بعد والوں سے بہتر علم ان کا علم آج کل کچھ لوگ بعد کے محققین پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جن تفصیلات کو جانتے ہیں صحابہ کرام اس سے ناواقف تھے کچھ جزیات اور کچھ تحقیقات آج کے زمانے کی سائنسی ٹیکنالوجی اور تحقیقات یہ جانتے ہوں، الگ بات ہے ین کے سلسلے میں صحابہ اور سلق کا جتنا گہرا علم تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کال میں ہم نے سنا کہ آمکوہا آمکوہا علم کہ یہ طبقہ یہ صحابہ ایک رام کا گروہ جو ہے علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرا تھا اور ارباب علم و نظر اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو علم میں بھی ایمان میں بھی ہاں عقیدے میں عبادت میں دین میں بیان میں عقل میں ہر اعتبار سے جیسا کہ امام شافعی نے کہا کہ وہ ہر معاملے میں ہم سے اوپر ہیں اور وہ لوگ لکل مشکل ہر مشکل جو دین کے سلسلے میں کوئی بھی مشکل مسئلہ درپیش آئے قرآن کی آیت کے سمجھنے میں احادیث کے سمجھنے میں اس مشکل کو بیان کرنے میں صحابہ کرام سب سے زیادہ لائق ہے ہاں یہ ایسی بات ہے علامہ ابن تعمیر آخر میں ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس بات کا دین اسلام سے معلوم ہونا بالکل ظاہر ہے اور اسے وہی انکار کرے گا اسے وہی شخص انکار کرے گا جو ہڈھرمی پر اتارو ہے اور اللہ تبارک تعالی علم کے باوجود اسے گمراہی کا شکار بناتا ہے بنانا چاہتا ہے یہ وہ شخص یہ علامہ کا کال ہے ایک حدیث مشہور ہے علیکم بس وس الخلافا راشدین المحدین ہوں اللہ کے رسول السلم نے اس حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ میرے بعد جب جو زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا میں اس بات کو رہتا نبی کریم صلی اللہ بتا دیا کہ امت کے تہتر فرقے کے ہوں گے یہ بھی بتایا کہ میرے بعد اختلافات رونما ہوں گے لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ فلاں نام کے امام کا دامن تھام لینا فلاں سلسلے کو اختیار کر لینا فلاں کے ہاتھ پر بیعت کرنا آپ نے کیا دیا اختلاف ہوگا فرقے بنیں گے آپ نے یہ قیامت تک کے معاملات دین سے متعلق معاملات کی پیشین گوئی کی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ان مسائل میں حق کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہوگا اس میں کوئی بکیلی نہیں کی اگر کوئی نئے مسلک کی طرف انتظار کرنے اور اس کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان نہیں کیا آپ چوپ گئے یا آپ نے چھپا لیا اس کو پتا چل گیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پورا دین بیان کر دیا آپ نے بتایا کہ اختلاف ہوگا کیا کرنا ہوگا کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت خلفائے راشدین کون ہے صحابہ کرم اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اپنی سنت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفا کی سنت کو ملا دیا اس سے پتہ چلا کہ آپ نے دونوں کی اتباع کا حکم دیا جیسے آپ نے اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا ویسے ہی ہدایت یافتہ خلفا راشدین اب صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی ان کی اتباع کا بھی حکم دیا چنانچہ علامہ ابن کریم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اتنا مبالغہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت اور تاکید کی کہ اسی حدیث میں آپ نے کہا کہ عزو علیہا بن نواجز اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لو اور یہ حکم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام چیزوں کو شامل ہے جس میں انہوں نے فتویٰ دیا اور امت کے لیے کوئی طریقہ بیان کیا اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان سے پہلے کوئی چیز معلوم نہ ہو اس میں وضاحت اور رہنمائی نہ ہو اگر خلف عراشدین نے کوئی بات بیان کیا تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق اسے اختیار کرنا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول سلم کی سنت اگر موجود ہے تو جو ان کی سنت ہے وہ رسول کی سنت ہے یہ عمومی طور سے میں بیان کر رہا ہوں ہمارے ہاں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہوئے اہل حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عمر فاروق نے تین طلاق کو ایک منا دیا اور فلاح کو جاری کیا تو یہ اہل حدیث نہیں مانتے یا حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ سنت وہ ہے ماوا پکا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اہل سنت والجماعت کے گروہ ہیں ان کے یہاں یہ قاعدہ بھی متفع کل ہے کوئی اختلاف نہیں ہے امام مالک کا امام شافری کا امام ابو حنیفہ کا امام احمد بن حمبل کا امام اوزائی کا امام سفیان سورے کا اساک بن راوے کا کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلم کی کوئی سنت ثابت ہو جائے حدیث ثابت ہو جائے تو اب اگر اس کے خلاف خلفائے راشدین یا اہل بیگ یا دوسرے کسی بھی انسان کا کوئی قول ملتا ہے فتویٰ ملتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیا جائے گا اس میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اب اگر حضرت عمر فاروق کا کوئی قول ثابت شدہ حدیث کے موافق نہ ہو تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام و مرتبے کو مانتے ہوئے ان کی شان میں کوئی گستاخی کسی بھی سطح پر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان کو ان کا مقام مانتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیں گے ان کے قول کو اختیار حدیث کے مقابلے میں نہیں کریں گے یہ تمام صحابہ کا طریقہ ہے وہ آگے بات آئے گی یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر ایک قول سن, سن, سن لیں حت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علم ہبر العما ترجمان القرآن کہتے ہیں کہ انہوں نے حج تمتو کا مسئلہ بیان کیا ان کے ایک شاگرد اروا نے کہا کہ آپ منع کر رہے ہیں آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نقل کر رہے ہیں ابو بکر عمر تو منع کرتے تھے فتیب نے غصہ, غصہ ہو گئے اور غصے کی شدت میں کہا کے بجائے یا اوریہ اوریہ کہا کہ علیکم من قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو جائے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اکول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر عمر نے کہا اللہ کے رسول کی بات کو رد کرنے کے لیے اگر ابو بکر عمر رضی اللہ عنما کی بات بھی پیش کی جائے تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے یہ ہم اگلا اہل سنت کا اصول پڑھیں گے جب تو وہاں تھوڑا سا ذکر اس کا آئے گا کہ سب سے بنیادی چیز قرآن و حدیث ہے یہ آ گیا تو اب موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی کوئی بات اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو نہیں چلے گی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی تو دور کی بات اور ان کی بات جب نہیں چلے گی تو کسی ایمان کسی بزرگ کسی مفتی کسی پیر کسی فنا اور فنا کی بات چلے ہی نہیں سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہم آئندہ درس میں تھوڑے سے اقوال پڑھیں گے فی میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ ابن قیم کا یہ قول جاننے کے بعد بعض اقوال سلف ہم سرسوی طور سے دیکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے بڑا جامع ہے طریقے صحابہ ہی معیار کیوں یہ بیان کر رہا ہوں میں اور اس سلسلے میں کچھ اقوال پیش کر رہا ہوں جو کہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے امام مالک کو لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں جبکہ میں نے اس سے پہلے درس میں بیان کیا کہ سفر جاری کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کے سفر کی منزل کی طرف جانے والی گاڑی آپ متعین کریں کہ کون سی گاڑی بس ٹرین ہوائی جہاز آپ کی منزل کی طرف جا رہی ہے اگر آپ کو بمبئی جانا ہے تو آپ دور اور احمد آباد کی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے اسی طریقے سے اگر آپ کو جنت کے راستے پہ چلنا ہے تو اللہ تعالی نے جو راستہ متعین کیا کہ یہ سیرات مستقیم ہے رسول نے جس راستے کو بتایا اس کو جاننا سمجھنا اور پھر اسے اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے ہٹے ہوئے راستے جو بدات اور خرافات پر مشتمل ہیں جو صراط مستقیم کے علاوہ دوسرے اللہ کے رسول نے خط کھینچ کر دائنے بھائی جو خط کیچے تھے اور بتایا تھا یہ میرا سیدھا راستہ اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے راستے ہیں اور ہر راستے پر شیطان دعوت دینے والا ہے تو شیطان کی دعوت والے راستے سے ہم کو بچنا ہے اس کے لیے ضروری ہے امام مالک کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم بدات سے بچنا ہاں تو لوگوں نے کہا یا آبا عبد اے ابو عبد اللہ ومل بدا کیا ہے تو ان کے پسے منظر میں جو سامنے بدتیں تھیں اس کا تناظر میں آپ نے کہا فی اسماء اللہ ہی ہی وعلم ہی ہی لا کہ بدت اہل بدت وہ ہے جو کہ اللہ تعالی کے اسماء صفات اس کے کلام اس کے علم اور اس کے قدرت یہ اللہ کی جو صفات ہیں نام ہے ان کے سلسلے میں کلام کرتے ہیں اور ان باتوں سے خاموشی اختیار نہیں کرتے جن کے بارے میں صحابہ اور تابعین نے خاموشی اختیار کی جہاں صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم خاموش ہو گئے وہاں خاموش ہونا سنت ہے کہ وہ جیسے مانا ہے ہم نے ہم ویسے ہی مانتے ہیں اس کے بارے میں خود کرید میں نہیں پڑھتے اسی فاتح اللہ کے باب میں عقیدے کے باب میں یہ ایک اصول ہے انشاءاللہ اللہ ہم آئندہ درست میں اس کو جانیں گے امام مالک کا یہ قول جو ہے یہ متعدد کتابوں میں امام بہوئی نے ابو عثمان صابنی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے نقل کیا صنعت کے ساتھ اسی طریقے سے نور ا نلجام انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کل تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے او منیفا ماں تقول و فی فی ماحد ما فلکلا فل بن الکلام فی الاراض شام کہ اے ابو حنیفہ رحم اللہ اے ابو حنیفہ آپ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے جو لوگوں نے یہ ایجاد کر لیا آراز اور اجسام کے متعلق گفتگو اور بحث کرتے ہیں جو کہ آراز اجسام یہ سب چیزیں منطق اور فلسفے کی اصطلاحات کے تناظر میں دین کے معاملے میں الہیات یا اعتقادات کے معاملے میں گفتگو کی جاتی تھی یہ اصطلاحات ہیں تو امام حنیفہ نے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے نئی نئی باتیں جو شروع کر دی ہے تو امام منیفا کیا کہتے ہیں مقالات الفلاسفہ یہ فلاسفہ اہل فلسفہ کے اقوال ہیں باتیں ہیں علیہ کبل اثر و طریق ہاں تم پر اثر یعنی اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت لازم ہے حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے آسار صحابہ کے اقوال کو بھی کہا جاتا ہے یہاں مراد حدیث ہے تم پر اثر لازم ہے وہ طریقہ صلف اور سلف کا طریقہ امام منیفا کے اس کال کو اختیار کرنے لیں آپ اہل حدیث بن جائیں گے امام و حنیفہ کہہ رہے ہیں دیکھیے امام و محنیفہ کے قول میں بھی سلف کے لفظ کا استعمال ہے یہ کوئی بدت نہیں ہے سلف کی طرف نسبت کرنا غلط نہیں ہے اس پر انہوں نے میں جو کتاب سامنے سا رکھی ہے اس پر ایک پورا باب باندھا ہے اور دلیلیں دی ہیں ہاں تو آپ پر اثر لازم ہے اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑ لو مضبوطی سے وہ طریق سلف اور سلف کا طریقہ اس کو تم اختیار کرو سلف میں کون ہے ہم یہ جان چکے سر فہرست صحابہ سمن لذینہ یلون تابئی لذین سب تابئی ویا کا وکلا اب یہاں میں رک کے یہ بھی اشارہ کر دوں کیا ابھی میں نے کہا تھا کہ آج کے ہنفی میں مراد نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ یہ میں اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ علمی امانت ہے کوئی سے اختلافی مسئلہ اور غیر ضروری سمجھے تو سمجھے میں اسے ضروری مانتا ہوں اور امانت علمی کے طور پر یہ لازم ہے ہر عالم پر کے حقائق کو بیان کرے ورنہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا آج کے حنفی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے پر خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں یہ مختلف جوان جو چلت پھرت مچی ہے امام ابو حنیفہ کے عقیدے اور طریقے اور منحج پر نہیں ہے اور خود یہ برملا کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں کلام میں اشاری دی ہیں ہاں سلسلے میں نقش بندی چشتی قادری اور مجھان کیا کیا یہ تصور پورا رافضیت کا جو ہے ٹوکرا ہمارے اہل سنت میں انڈیلتا ہے ان کے یہاں حلول ہے وحدت الوجود ہے بدتتی بیت ہے کے عبادت کے طریقے ہیں جسے لوگ پھیلا رہے ہیں کہ آپ اتنی مرتبہ یہ فلا فضائل ہیں اتنی مرتبہ فلا نصاب پورا کر اور فلا کام کر تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا اتنا فضیلت اور سراب والا کام ہوگا جو قرآن حدیث صحابہ تابے تابے اما دید سے سابت ہی نہیں وہ عقیدہ، وہ طریقہ وہ عبادتیں اختیار کی ہیں ان لوگوں نے حتما ونیفا کہہ رہا ہے کہ حدیث پکڑو سلف کا طریقہ لو صحیح حدیث میں جائے تو وہی میرا مسلک ہے بہت مشہور قول ہے ان کا میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پہ مار دو یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر اللہ کے رسول کی حدیث اور سلف کا طریقہ لازم ہے وہ عیا کا وہ کل مردا اور دیکھو ہر دین میں نئی چیز سے تم بچنا عقیدے کے معاملے میں عبادات کے معاملے میں دھوم سے آج ہمارے یہاں ابھی جو مہینہ جاری ہے ہاں نئے سال کا آغاز ہی ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بداج سے اس کا تعارف ہوتا ہے تازیہ اور فلاں اور فلاں اور یہ جن کی فضیلت ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اتوار کے دن ایک مستقل پروگرام ہے عظمت صحابہ پر وہاں کچھ تفصیلات ان کے کردار اور ان کے مختلف گوشوں کی آئے گی واقعات کی روشنی میں جس کا یہاں موقع نہیں ہے تو جن صحابہ کرام کی عظمت کو جاننا چاہیے اس لیے کہ یہ صحابۂ کرام پوری کے لیے پہلے کے راوی ہیں پہلے حدیز کراوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کی تربیت کے نمائندہ ہیں اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے اپنے رسول کی دعوت کے لیے سنگت اور ساتھ کے لیے چنے ہوئے لوگ ہیں رافضیت اور اسلام دشمن طاقتوں نے ایسی چال چلی فریب کیا کہ یہ مسلمان سال کے آغاز میں جب ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے ہجرت اور سبقت ایمانی کے حوالے سے وہاں کربلا کے جھوٹے واقعات اور اس کے بنائے ہوئے افسانے بنے ہوئے افسانوں کی بنیاد پر ان صحابہ کرام کو جو ہے ہدف ہدف تان،, تان،, تان و تشنی بناتے ہیں ان کی شخصیات کو کردار کو مجروح کرتے ہیں جن کے جن کے دین کو اللہ اور رسول نے ہمارے لیے معیار قرار دیا یزید کو برا بلا کہا جائے گا یزید بیٹے تھے حضط امیر معاویہ کے امیر معاویہ کے راستے سے حت عثمان غنی اور عمر فاروق کو اس لیے کہ عمر فاروق نے متعین کیا تھا شام کی عمارت پر پھر ان کے ماننے والے جیتنے ہیں ان پر بیت کرنے والے جتنے سابے سارے صحابۂ کرام مجرو ہو گئے اور ہمارے یہاں کچھ اہل سنت کی طرف نسبت رکھنے والے بعض آج جھوٹے جاہیل قسم کے علامہ اس کو ہوا کہ صحابہ کرام سے اگر اجتہادی طور پر فہم کے طور پر عملی طور پر بشری تقاضے سے کوئی خطا ہو بھی گئی تو ان کی یہ خطائیں بوند ہیں ان کی نیکیوں کے سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کی غلطیوں کو جاننے کے باوجود پہلے تو جو تاریخی اعتبار سے روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ قابل تحقیق کی ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں شیعوں نے اور دوسروں نے اسے بند دیا آج کے آج اتنے میڈیا اور وسائل عالام ذرائع بلال اتنے عام ہیں لیکن آج کے دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے دنیا کے کسی خطے اور حصے میں ہمارے شہر میں ہوا اخبارات میں آتا ہے کچھ اور انداز میں اس کو بیان کیا جاتا ہے تو تاریخ کے صدیوں پہلے کے واقعات میں کتنی گڑبڑ ہو سکتی ہے کتنی جھوٹی روایتیں شامل ہو سکتی ہیں بہرحال بات پھیل رہی ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ احناف جو تصوف کو مانتے ہیں جو اشاریت ماتریت کو مانتے ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہے مخالف ہیں ان کا رد کرتے ہیں اور امام حنیفہ ان چیزوں کا رد کرتے تھے جو تصوف سے اور اشاریت و ماتوردیت سے جڑی ہوئی ہے اچھی طرح دماغ میں بٹھائی ابھی عجیب پہلی ہے لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہاں اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں حضرت امام و کا و محتفا اور تم ہر بدت سے ہر نئی چیز سے یہاں محدثہ ہے دین کی نئی چیز سے تم بچنا فن بدہ اس لیے کہ ہر نئی چیز بدت ہے امام حروی نے ضم الکلام و اہلیہ کتاب میں اس قول کو نقل کیا ہے ہاں امام شافی کا یہاں قول ہے جو ہم نے گزشتہ ہفتہ سنا تھا امام شاتبی کہتے ہیں الحضر الحضر دیکھو بچو بچو ہوشیار رہو ہوشیار رہو اس سے نم مخالفت الگوں سے صحابہ اور تابعین کی مخالفت سے تم بچنا ان کی مخالفت نہیں کرنا فلو کا نسم فضل اگر دنیا میں کہیں کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو لکان احق ہی تو اولین یعنی صحابہ کرام اس کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے اگر تازی میں کوئی اچھائی ہوتی پندرہ شاہبان کو جاگنے میں کوئی فضیلت ہوتی شب مراج کی کوئی خاص فضیلت ہوتی جتنی بدات آج ہے ان سب کو آپ دیکھ لیجیے ہاں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں دنیا میں جتنی انہیں زمین پر بدت ہے آپ یہ قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں صحابہ تابعین, تابعین, یہ معیار حق ہیں جو ان تین زبانوں میں جو چیز نہیں پائی جا گئی ہے وہ دین میں نئی چیز ہے وہ بدت ہے اس کو چھوڑ دیجیے آنکھ بند کر کے یا اللہ کے رسول سلم نے ہم کو ایک ترازو دیا ہے معیار دیا ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھا جو چیز دین نہیں تھی آج بھی نہیں ہے اس زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا اللہ اکمل تو لکم الدین اکمل آیت پڑی المام مالک نے اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص اب ایسا سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے جبکہ وہ اللہ کے رسول سے قرآن سے حدیث سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے وہ تازیہ ہو اجتماعی ذکر اسکار ہو فلاں اور فلاں جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو کوئی بھی چیز ہو اگر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کر رہا ہے آپ کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی اللہ کے رسول نے پورا دین نہیں پہنچایا تھا بعد کے لوگوں نے اس کو بتایا اور اب وہ اختیار کیا ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی طریقے سے صحیح ہو ہی نہیں سکتا امام شاطبی کا یہ قول بڑا شاندار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین جو صحابہ کے تابعین جو طریقہ اختیار کرتے تھے اس کو تم لازم پکڑنا ان کی مخالفت سے بچتے رہنا اگر کوئی نیکی اچھائی بھلائی فضیلت کی بات ہوتی تو وہ اسے ضرور اختیار کرتے ہم سے سبقت کرتے بقیہ بن ولیف امام اوزائی امام شام کہلاتے ہیں جیسے امام ونیف شافی کی تقلید ہوتی ہے ابتدائی دور میں جب تقلید کچھ کچھ علاقوں میں رواج پایا کہ ہمارے بڑے عالم یہ ہیں ان کی باتوں کو ہم مانیں گے ان کے فتحوں کی طرف رجوع کریں گے اس طرح تشدد نہیں تھا جیسے بعد میں تقلید کی گئی تو شام کے لوگ امام اوزائی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے امام اوزائی کا قول انہوں نے نقل کیا ان کے شاگرد بقیہ بن ولید نے وہ کہتے ہیں کہ قال علی اوزائی امام اوزائی نے مجھ سے کہا یا بقیہ اے بقیع لا لاتذر احدم من اصحب نبی کا اللہ وخیر اپنے نبی کے صحاوہ میں سے کسی کا بھی ذکر خیر کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ مت کرو خلافت و ملوکیت کی رودات بیان کرنی ہو یا کربلا اور جنگ جمل اور صفین کا معاملہ بیان کرنا ہو ہر اعتبار میں امام اوزائی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا تذکرہ خیر کے علاوہ نہ کرے جو صحابہ کا تذکرہ کسی غلط بات کے ساتھ کرتا ہے ان پر کوئی ادان تراشی کرتا ہے ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے وہ اہل سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے قرآن عزیز کے حکم کا مخالف ہے وہ کتنا بڑا بھی نام ہو کسی جماعت کا بانی اور امام کیوں نہ ہو صحابہ و صحابہ کو مجروح کرنے والا اہل سنت وال کے متفقہ طریقے سے ہٹا ہوا ہے اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے وہ بھی ہے اہل سنت کے اصول سے ہٹا ہوا ہے اور کسی کو پہچاننے کے لیے یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے میں ابھی آگے اسی درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں آگے آئے گا امام, شا... امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی کے اصحاب کا ذکر خیر کے علاوہ کسی چیز سے نہ کرو آئے باقیہ ہاں امام اوزای کہ عل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم مجھے فلح فلیس علم علم وہی ہے جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مروی ہے ان سے آیا ہے اور جو ان سے نہیں آیا وہ علم نہیں دین کے علم کی بات ہو رہی ہے سائنس ٹیکنالوجی جغرافیہ کی تحقیقات کی بات نہیں علم وہی ہے جو صحابہ سے آیا ہے اور جو صحابہ کرام سے مرمی نہیں ہے وہ علم نہیں ہے اب حافظ ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں کہ من و بما کا بے السلف صلف ما اشتراب الخلف سعید نیک بخت خوش قسمت وہ شخص ہے جس نے اس چیز کو عقیدے اور عمل میں دین میں اس چیز کو پکڑ لیا مضبوطی سے جس پر سلف تھے اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا جس پر خلف ہے یہ چند اقوال میں نے پیش کیے لیکن ان اقوال کی بنیاد کا کیا ہے یہاں حضرت امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ کا ایک بال بھی پیش کرنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصول السنت عندنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سنت کی بنیادیں ہیں بنیاد بنیاد یہ ہے ہے سنت کی بنیاد کیا مضبوطی سے پکڑ لینا اس چیز کو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے ایک جملہ ایک کتاب ہے یہ امام احمد بن امبل کی ہمارے نزدیک یہ سنت ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جس چیز پر تھے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا تھام لینا یہاں میں امام بربہاری شرف السنہ میں امام بہاری عقیدے کی کتاب ہے چوتھی صدی ہجری کے یہ عالم ہے بہت بڑے امام ہیں ان کی یہ کتاب عقیدے کے سلسلے میں بڑی متداول ہے اس میں کئی جگہ انہوں نے صحابہ کرام کے متعلق بات کی. امام احمد بن حنبل کے اس کال کی تشریح کرتے ہوئے ان کا ایک کال صرف میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے انہوں نے کہا الاساس اللذی تبنی علیہ جماح وہ بنیاد وہ بنیاد جس پر جماعت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے نا تو اہل السنہ وال یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہ کون ہوگی الجماعت تو یہ کون ہے کو کس کو جماعت مسلم کہا جائے گا تو حتی امام با... ابو الحسن ابو محمد حسن ابن علی البربہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ الساس تبنی الہ جماعت وہ بنیاد جس پر الجماعت کی بنیاد عمارت کھڑی ہوتی ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہیں تمام کے تمام آگے وہ کہتے ہیں وہ اہل سنتی و اور وہ احل یہی اہل سنت وال جماعت ہے صحابۂ کا یہ اقوال یاد رکھنے والا ہے اپنے دماغ میں نقش کر لینے والا ہے قدم قدم پر آج ہم کو اس کی ضرورت ہے بہت سارے مسلمان کہلانے والے ان اصولوں اور بنیادوں کو چھوڑ کر گمراہیوں کا شکار ہے بدت خرافات میں پڑے ہوئے تو وہی لوگ احمد سن احمد سننا سنن والی جماعت ہے آگے وہ کہتے ہیں فمل یا خسم فقص و جو شخص دین کو صحابے کرام سے نہ لیوے تو وہ شخص گمراہ ہے گمراہی کا شکار ہے اور بدتی ہے ذلّہ وبتدا گمراہ ہو گیا اور بدت میں پڑ گیا وہ کل نبی اور ہر بدت گمراہی ہے وہ زلالہ تو آلوہا فنار اور گمراہی اور اس کے ماننے والے سب کے سب جہنم میں امام بربہاری نے کہا طبیعت تو دل تو چاہتا ہے کہ اس کی تشریح کی جائے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا یہاں ایک سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اور تابعین کی یہ جو باتیں پڑھی یا ہم نے جو اقوال پڑھے امام مالک امام احمد امام ونیفا امام شافعی، امام اوزائی عمر بن عبد العزیز رحم اللہ اور دیگر سلف یہ چند میں نے سمندر میں سے چند قطرات پیش کی ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دین کا طریقہ وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے وہی صحیح ہے وہی سیرات مستقیم ہے جو صحابہ کا طریقہ تھا یہ معیار کیوں ہے اس کی پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا قرآن ماننے کے لیے کیا حادیثوں کا ماننا ضروری ہے ہاں ضروری ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اور قرآن حدیث کو کیسے مانا جائے جیسے صحابہ نے عہد اول کے مسلمانوں نے مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے جانا سمجھا عمل کیا یہ, یہ بائنڈنگ اور یہ پابندی قرآن حدیث کی متعین کی ہوئی ہے قرآن حدیث کی چند دلیلیں اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں ایک دو دلیل اور بھی دیکھیں جیسے میں نے آج کے خطبے کے دور درس کے آغاز میں سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شاد فرمایا انعام بے مسلم آمن تم بھی ہی فقو اگر یہ بے ایمان لوگ یہود نسارا مشرقین کفار فارسا اس میں مراد ہو سکتے ہیں سیاق و سباق میں جو بھی ہوں میں عموم کا مانا کر رہا ہوں ہاں کہ اگر وہ لوگ ایسے ہی ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر غور کیجیے آیت پر اللہ کے رسول سے اللہ کہہ رہا ہے ہاں کن لوگوں سے کہہ رہا ہے اس وقت کے مسلمانوں سے جیسے تم لوگ ایمان لائے ویسے اگر دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئے پقور تو وہ سب ہدایت یاب ہو جائیں گے سب ہدایت پر ہو جائیں گے قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ صحابہ کرام جن سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے دوسروں کو ایمان لانا ہے اس کا مطلب قرآن نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ہمارے آپ کے لیے پوری دنیا کے لیے یہ کسی ایرے خیرے نتھو خیرے کا کال نہیں ہے کسی بزرگ کا نہیں اللہ تبارک و تعالی رب العالمین اپنی کتاب ہدایت میں یہ معیار ہم کو دے رہا ہے اور یہ کوئی ایک آیت نہیں پچھلے ہفتہ ہم نے اماون کی رسول والی آیت پڑھی وہ آیت بھی پڑھی سورت توبہ کی آیت نمبر سوبق الماجرین واللذین... کیا ہے رضی اللہ, عنہ عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا اس میں یہ داخل ہے کہ اللہ ان کے ایمان سے راضی ہے ان کے عقیدے سے راضی ہے ان کی عبادت کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو پسند کرتا ہے حلال و حرام میں جو ان کا طریقہ کو اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ان کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا ایسے بی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں یہاں ایک دو حدیث بھی پیش کر دیں خیر اللہ سے کرنی اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں سنن وغیرہ میں جو حسن بھی اور صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی آسانیت سے مروی ہے کہ نجات پانے والے گروہ کو بہت سارے فرقے امت میں ہوں گے نجات پانے والے گروہ کی صفت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی آپ نے بیان کی ہیا ما علیہ الحصی یہ وہ گروہ ہوگا جو اس دین مسلک منہج پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں یہ معیار بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کے دن میرے صحابہ جس طریقے مسلق اور منحج کو اختیار کیے ہیں اسی منحج کو اختیار کرنے والا گروہ جنت میں جائے گا نجات پائے گا ان گروہوں میں حق پر قائم رہنے والا گروہ کہلائے گا کتنی صاف بات ہے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ سو سال کے بعد ایک امام پیدا ہوں گے دو سو سال کے بعد ایک سلسلہ چشتیہ قادریہ نشبندیا پیدا ہوگا ان سے جڑنا پڑے گا فنا امام کی طرف نسبت کرنی پڑے گی بلکہ آپ نے کہا کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ اور صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا ہی کی بات نہیں کہی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو جو ہے رسوائی اور ذلت سے بچائے گا اور ان کو اعلی مقام ہاں کیا ہے لا نخذی ہے یوم اے دن کہ اس دن سور تحریم کی آیت ہے کہ اس دن ہم نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کریں گے تو نہ نبی رسوا ہوں گے نہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ میں خرابیاں پیدا ہو گئی تو وہ اس ارشاد پر غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بھی ان کے وعدہ کر رہا ہے کہ ان کو رجوع نہیں کرے گا یہ حدیثیں چند ہیں ایک حدیث صرف اور ملاحظہ فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے ہاں آپ نے فرمایا ان مجوب و ستارے آسمان کے ستارے یہ آسمان کے لیے محافظ ہے نگراں ہے ستارے کائم ہے تو آسمان بھی قائم ہے فیضا جہاں بدین جب یہ ستارے چلے جائیں گے قیامت واقع ہوگی یہ ٹوٹ پھوٹ کا بکھراؤ کا شکار ہو جائیں گے ایزن و ایزن نجوم ہو ہاں کیا ہے ست؟ تو مثت ہاں تو اتسما یہ ستارے جب چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے ہاں آسمان پھٹ جائے گا ختم ہو جائے گا تو ستاروں کا وجود آسمان کے وجود کے لیے محافظ ہے انا وہابی اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے میں اپنے صحابہ کے لیے امین ہوں محافظ ہوں فون اسحابی مایو آج ہوں جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے ہاں تو میرے صحابہ کے پاس وہ چیزیں آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے آپس میں کچھ اختلاف پیدا ہوں گے کچھ نئے لوگ پیدا ہوں گے مخالفین پیدا ہوں گے فتنے اٹھیں گے ہاں تو صحابہ پر ان فتنوں کی رکاوٹ میرے وجود سے ہے میں چلا گیا تو یہ فتنے آئیں گے وہ اصحابی میرے صحابہ میری امت کے لیے محافظ ہے امن ہے امن کا ذریعہ ہے فَإذا جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے اتا امتی مایو تو میری امت پر وہ فتنے وہ پریشانیاں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا اور پھر قیامت تک مختلف فطروں کا سلسلہ جاری رہے گا صحیح مسلم کی حدیث علامہ ابن کئی اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی نسبت ہاں ان کے بعد والوں کی ایسی نسبت کی ہے جیسے اپنی نسبت اپنے صحابہ کرام سے اور ایسی نسبت جیسی ستاروں کی آسمان سے اور یہ بات معلوم ہے کہ تشبیح جو ہے وہ امت کو یہاں ہدایت کے سلسلے میں تشبیح دی جا رہی کہ میں امن امانا میں امین ہوں محافظ ہوں مطلب جب تک میں ہوں تو فتنے نہیں آئیں گے ہدایت پر قائم رہیں گے صحابہ جب تک موجود ہے فتنے رکے ہوئے رہیں گے اور ان کے عدم وجود سے فتح اس کا مطلب یہ کہ صحابہ تابعین کے پاس جو ہے صحیح دین صحیح علم اور شراط مستقیم موجود ہے بدتیں خرافات اور وہ چیزیں جو دین کے سلسلے میں دین کے نام پر داخل ہونے والی تھی بعد میں وہ صحابہ تابعین میں نہیں موجود تھی چنانچہ آگے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو ہے ستاروں سے نسبت تشبیح دینے میں بڑا فائدہ کیا بعض علماء نے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ستاروں کا تین فائدہ بیان کیا کیا ایک تو یہ کہ اللہ زینت السما کہ یہ آسمانوں کے لیے زینت کا سامان ہے خوبصورتی کا باعث ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا والا دنیا بے مسا بہ ہاں ہم نے سمائے دنیا کو مسابی چراغوں کے ذریعے سے ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا راستہ کیا ہاں دوسرا ستاروں کا فائدہ کیا ہے بہا ان کے ذریعے سے راستہ اختیار کرنا رہنمائی حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بن نج میں ہم کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ پاتے ہیں ہدایت پاتے ہیں تیسرا فائدہ ستاروں کا اللہ تعالی نے بتایا اللہ رجو کہ یہ شیاتی کو مارنے کا ذریعہ ہے رجم کرنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ رجوع کہ ہم نے ان ستاروں کو شیاتین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا اب یہ تین صفتیں یا فائدے ستاروں کے قرآن نے بیان کیا ہے اور صحابہ کرام کو ستارہ کہا گیا تو اب یہ تین فائدہ ان میں کیسے آتا ہے کہ صحابہ کرام اس امت کے لیے اپنے نبی کے بعد اس امت کے لیے زینت اور خوبصورتی کا سامان دنیا کے غیر مسلم مستشرقین کو بھی اس بات کا اعتراف ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر تربیت جس نسل نے بد و باش پائی نشو پائی دنیا کی تاریخ انسانی میں کوئی ایک زمانے میں اتنے عظیم شخصیات کبھی پیدا نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تیئیس سالہ دور نبوت اور تعلیم کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت اور جہالت کو دنیا کی سب سے بڑی تہذیب و تمدن میں بدل دیا ایسا بہترین صاف ستھرا پاکیزہ معاشرہ کبھی وجود میں نہیں آئے ایک مستشرک کے الفاظ ہیں عظیم شخصیت کے لیے وہ لوگ ہیرو کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں معلوم ہوتا لیکن ان کے الفاظ نقل کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری تھے جو آپ کے یہاں آپ کے پاس آیا آپ کی تربیت میں رہا وہ ہیرو بن گیا یعنی عظیم شخصیت بن گیا اور دنیا میں اتنے ذہین فتیم مختلف فنون اور مختلف اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام کو فضیلت میں پہنچے ہوئے شخصیات کبھی ایسے ایک ایک زمانے میں کبھی اکٹھا نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شکل میں ایک زمانے میں اکٹھا تو یہ اس امت کے لیے زینت کا سامان ہے ہاں اور صحابہ کرام جو ہے حق کی معرفت کے سلسلے میں ان کے ذریعے سے ہدایت پائی جاتی ہے کون سا عقیدہ صحیح ہے کون سا طریقہ سنت ہے کون سا بدت ہے کس بات کو قبول کرنا چاہیے کس کو رد کرنا چاہیے یہ صحابہ کرام کو دیکھ کر آپ اور ہم پتہ لگا سکتے ہیں یعنی جیسے ستارے کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ اس کا فائدہ ہے کہ راستہ اور سمت آج بھی جو ہے جہاز کا سفر کرنے والے اس کے ذریعے سے کھیت اور کھلیان میں رہنے والے اس کے ذریعے سے وقت اور آ... سمت معلوم کرتے ہیں ایسے ہی ان صحابہ کرام کے ذریعے سے صحیح دین اور باطل دین کا فرق معلوم ہوتا ہے سنت اور بدت کا فرق جانا جا سکتا ہے اسی طریقے سے یہ صحابہ کرام انسانوں میں سے جو اہل کفر ہیں اہل بدت ہے اور نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والے ہیں امت کے اندر ان کے لیے صحابہ کرام رجم کا کام کرتے ہیں صحابہ کے اقوال سے ان کے اعمال سے ان کے طریقے سے ہم جس طرح آسمان کے ستارے شیاتی کو مار بھگاتے ہیں ایسے ان اہل وداعت اور خرافات کو صحابہ کے طریقے اور ان کے مسلب سے مار بھگایا جا سکتا ہے چنانچہ کتنی وداعت ہیں جن کو صحابہ نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کتنے باطل پرست ہیں جن کو انہوں نے خاک آلود کر دیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور کو رضی اللہ, عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو امام ابو مسلم الخولانی کہتے ہیں کہ علما کی مثال زمین میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی کہ جب وہ ستارے ظاہر ہوتے ہیں تو لوگوں کو راستہ ملتا ہے ہدایت ملتی ہے اور جب وہ گم ہو جاتا ہے گم اندھورا چھا جاتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں راستہ سمجھ میں نہیں آتا میں یہاں یمن کے ایک عالم دین کی کتاب سے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم نے سلف کا منہج جو اختیار کیا یہ جن کی کتاب ہے ان کا ان ان سے متعلق کچھ باتیں ان کی باتیں کتاب کے حوالے سے آئندہ درست میں پیش کی جائے گی یہ پہلے اخوان المسلمین کے عالم تھے انہوں نے اس سے توبہ کی نکل کر سلفی منحج اہل الحدیث کا طریقہ اختیار کیا ایسے لاکھوں لوگ ہیں دنیا کے اندر اہل بدت اور اخوانیت کو اور ان کو چھوڑ کے میں آئندہ درس میں ایک درس کے بعد والے میں جب اخوانیت سے متعلق گفتگو ہوگی تو ذکر کروں گا انہوں نے اپنی اسی کتاب میں یہ بات کہی کہ ہم صحابہ کا منہج اختیار کرتے ہیں اور سلفی منہج کہتے ہیں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو کیوں اس کو اختیار کرتے ہیں کیوں اس کو اختیار کرنا ضروری ہے تو ان کا ہی ایک جملہ یہ ہے جو میں نے گزشتہ درس میں بھی استعمال کیا تھا کہ صحابہ کا منہج اور نبی کا منہج معصوم ہے اس کے اندر کوئی خطا کوئی ملاوٹ کوئی خرابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اس دنیا سے گزرے تو صاف سترا منہج تھا اور اللہ ان سے راضی تھا اور اللہ نے کہا ہے کہ ویسا ایمان اگر تم لے جیسا صحابہ کرام نے اختیار کیا تو تم ہدایتیاب جا ہو جاؤ گے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ایمان کو ان کو ہدایت کہا لہذا اب کچھ وجوہ انہوں نے بڑے پیارے بیان کیے ہیں انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کیا جیسے ہمارا آج کا عنوان ہے کہ طریقہ صحابہ ہی معیار کیوں کیوں اسی کو ہم سمجھیں گے تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں قرآن حدیث کی دلیلیں دی سلف کے اقبال کی دلیلیں دی یہ کچھ اقلی طور سے آپ اور ہم بھی غور کریں ہاں اس کو اس طرح جو ان کا آخری نقطہ ہے میں اس کو پہلے بیان کروں یہ آخری میں کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ جتنے بھی دنیا میں طوائف اور گروہ پائے جاتے ہیں مسلک کے لوگ پائے جاتے ہیں جتنے فرقے اور جتنی جماعتیں ہیں وہ سب کے سب یہ جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں بہت غور سے سنیے گا ذہن نشین کیجیے گا بڑی پیاری بات کہی ہے انہوں نے میں نقل کر رہا ہوں سے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی فرقے اور جماعتیں دنیا میں ہوئی زمین پر ہیں اور قرآن حدیث کی طرف اپنی نسبت کرتی ہیں بولتی ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں آپ ان پر غور کریں تو وہ قرآن و حدیث کو کیسے مانتے قرآن حدیث کو کیسے مانتے اگرچہ اہل سنت والجماعت ہی کہلانے والے شافی مالکی ہمبلی بھی ہیں حنفی بھی ہیں لیکن آپ سوچئے کہ ایک حنفی کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کو ہی مانتا ہوں کیسے مانتا ہے وہ امام و حنفا یا حنفی مسلک سی جو تشریحات قرآن و حدیث کی ہے اس کو مانتا ہے شاف امام شافعی کی طرف نسبت کی ہوئی تشریحات کی بنیاد پر قرآن حدیث کو مانتا ہے یعنی قرآن حدیث کو جیسے امام شافئی نے ہم اس کو مانیں گے مالک کہتا ہے جیسے امام مالک نے سمجھایا ہم اس کو مانیں گے یہی بات ہمبلی کہے گا حالانکہ ہمبلیوں کے یہاں قرآن عدیظ کی اتباع کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تو جذبہ پایا جاتا ہے جیسا کہ آج ہم سعودی عرب کے بہت سارے ہمبلیوں کو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جہمیا ایک گروہ گزرا وہ جہ ابن سفان اور جاد ابن درہم کی طرف نسبت رکھتے ہیں یعنی وہ دین مانتے ہیں قرآن عدیز کو ویسے جیسے جہاں ابن سفان اور جادب درہم نے مانا اسی طرح اشاریہ یہ کتاب و سنت کو اپنے مسلک امام ابو الحسن اشاری کی طرف جو نسبت رکھنے والے علماء ہیں بزرگان اور امامان ہیں ان کی فہم کی بنیاد پر مسلق اور عقیدہ اختیار کرتے متضلا اپنے بانی بانی مذہب کے لوگوں کی فہم کی بنیاد پر مانتے ہیں اس کو اور تھوڑا قریب کر لیجئے آج صوفیوں میں جو نقش بندی ہے وہ نقش بندی یا مسائق کے اقوال کو دین سمجھتا ہے کہ یہ قرآن حدیث کی تشریح کر رہے ہیں اب ان کے یہاں تو یہ بھی ہے کہ قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے یہاں کال نہیں ہے حال ہے یہ تو سب سے بڑا کفر اور گمراہی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ پیر کے ہاتھ میں ایسے رہو جیسے مردہ گسٹ دینے والے کے ہاتھ میں اور کال حال دیکھو ہمارے پیر صاحب نے آگ بند کر کے کشت کیا تو فلاں اور فلاں سے حدیث سنی اس کی ضرورت نہیں ہے نبی کی ضرورت نہیں ہے نوز بلا یہ کفر کی بات ہے لیکن یہ کون سا دین مان رہے ہیں جو ان کے مشائق پیر صاحب بتا رہے ہیں نقش بندی نقش کی چشتی کادری سہر وردی اپنے اپنے سلسلے کے اور قریب آئے تو اب ہمارے یہاں اخان المسلمین ہیں تو وہ دین کی کون سی تشریح کو مان رہے ہیں جو شیخ حسن البنا یا سید قطب یا ان کے بعد کے جو محمد سرور یا سرور ہیں ان کی تشریحات کو دین مان رہے ہیں ہندوستان کے وہی جماعت ابو العلا المورودی صاحب کی جو دین کی تشریح ہے فہیم ہے وہ قرآن کو شعوری مطالعے کا جب حکم دیتے ہیں تو صرف تفیم القرآن پڑھنے کے لیے کہتے ہیں صحابہ تابعین طلب سب تابعین ان کی فہم کنارے امت مسلمہ میں قرآن و حدیث کو سمجھا ان کے نزدیک ابو العلی مودودی صاحب چاہے وہ کتنی بھی بڑی لفظش کا سلف سے کتنی بھی مخالفت کرتے ہوں تو جماعت اسلامی سے نسبت رکھنے والا اپنی جماعت کے بانی کی فہم کو قرآن و حدیث کی فہم کا منحصر کرتا ہے انحصار کرتا ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا تبلیغی جماعت کی طرف نسبت رکھنے والا مولانا الیاس صاحب مولانا زکریا صاحب رحم اللہ سب پر اللہ کا رحم ہو ان کی غلطیوں کو اللہ سب کو معاف کرے لیکن انہوں نے جیسا قرآن حدیث کو سمجھایا, سمجھایا یا جس شعبے کو سمجھانے کی کوشش کی چاہے اس میں خطائیں غلطیاں و خرافات ہی کیوں نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی مانیں گے جو ہمارے مولوی صاحب نے بتایا مولانا یاد صاحب نے اور فلاں اور فلاں اب آپ غور کیجئے کہ امام و حنیفہ امام شافئی امام مالک امام احمد ہاں شیخ عبد القادر جیلانی نقشی نقش بندی چشتیاں کے مشائق مولانا سید کتب فلاں فلا فلا <laughs> سکتے ہیں آپ اپنے دماغ سے پوچھیے یہاں ایک موٹی سی بات چھوٹی سی بات حق کو جاننے پہچاننے مسلک کو صحیح جاننے کا ایک, ایک دم واضح معیار آپ خود اپنے دل سے فتح پوچھیں کہ یہ لوگ कुरान حدیث की तशरी ज्यादा सही بہتر اللہ کے یہاں قابل قبول کریں گے یا صحابہ کرام ہم صحابہ کو کی فہم کو قرآن حدیث کے فہم قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے بنیاد کیوں قرار دے رہے ہیں صحابہ کرام کے عقیدے کو ان کے ایمان کو معیار کیوں قرار دے رہے ہیں ان کے حلال حرام اور دین کی تشریعات اخلاق و آداب کو کیوں دین کا کی بنیاد اور صحت کا معیار قرار دے رہے ہیں اس کی جو بنیادیں ہم نے پڑھی پڑھی عقلی طور سے غور کریں تو ظاہر سی بات ہے صحابۂ کرام صاحب یمن کے عالم دین نے بیان کیا اس لیے کہ انہوں نے انہوں آسر تشریر شریعت جب بنائی جا رہی تھی قرآن کا جب نزول ہو رہا تھا اس کے زمانے میں وہ صحابہ موجود تھے اس لیے صحابہ کی تشریح زیادہ اہم اولا اور زیادہ حقدار ہے کہ مانا جائے زیادہ صحت کے اور صحیح ہونے کے لائق ہے اور یہ اسی کے ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری گزاری چنانچہ قرآن کے نازل ہونے کے کیا موقع کیا حالات اور کیا پس منظر تھے وہ سب سے بہتر طریقے سے صحابہ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بات بات ارشاد فرمائی آپ کی بات کا مقصود مطلوب کیا تھا کون سے حالات میں کون سے واقعات میں اور کیسے پس منظر میں آپ نے بیان کیا اس کا سب سے بہترین ادراک اور علم معرفت صحابہ کرام کو تھی بعد والوں کو نہیں ہو سکتی کتنا بھی بڑا انسان ہو. ہوا میں اڑے پانی پہ چلے ایشا کے وجہ سے فجر اور فجر کے وضو سے عشاء پوری زندگی پڑھتا رہے اس کو یہ فضیلت نہیں مل سکتی جو صحابہ کو حاصل ہوئی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا دوسرا ولی انا خطاب شار متوجہ فل اصلی انہوں نے دوسرا نقطہ بیان کیا کہ صحابہ کی بات کو ہم کیوں ضروری مانتے ہیں معیار مانتے ہیں اس لیے کہ شارع کا خطاب اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ قرآن کی تشریح کریں تفسیر کریں سمجھائیں اولی عملی ہر اعتبار سے تو قرآن کا رخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ روح سخن سب سے پہلے اصل میں صحابہ کرام سے ہی تھا صحابہ سے ہی خطاب کر کے اللہ نے بیان کیا ان امن و بے مسلم امن تم بھی جہاں جہاں المومنین کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول میں پہلے سب سے پہلے صحابہ میں اس کے برات تھے اور انہی کی طرف خطاب تھا وہراد مرادون ابھی طبل اور کسی دوسرے کو مراد لینے سے پہلے مومنین اور اہل اسلام یا یادین کے خطاب میں سب سے پہلے صحابۂ کرام مراد تھے تو اللہ کا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے سلسلے میں جو بھی خطاب تھا اس کا رخ دوسروں سے پہلے صحابۂ کرام سے تھا تیسری بات کہ ان کی بات معیار کیوں کے کی قول کیوں لے جس کی تشریح میں اس لیے کہ وہ اہل الفصاحت وال وہ فصاحت اور بیان والے تھے ہاں اور وحی جو ہے صاحب کرام کی زبان میں نازل ہوئی آج کل کے جاہل علامہ میں جاہل علامہ کہتا ہوں اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں جاہل ہیں ابھی پاکستان کا وہ غامدی ہو اس سے پہلے پرویز تھا اور بہت سارے منکرین حدیث پیدا ہوئے اور آج ہمارے بیچ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو اپنی عقل سے عربی زبان سے اور شعرا کے کلام سے عرب کے شعرا کے کلام سے کیوں بہت سارے جو اعتراض ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو پھر آپ کی تشریح کی ضرورت کیوں ہے اگر قرآن کافی ہے اللہ کے رسول کی حدیث کی ضرورت نہیں آپ کی تشریح کی ضرورت ہے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس گدی اور منصب سے آپ ہٹا رہے ہیں اپنے آپ کو وہاں بٹھا رہے ہیں کہ رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ قرآن کا معنی مطلب تفسیر بیان کرے آپ کو حق ہے حدیثیں محفوظ نہیں ہیں یہ کہتے ہیں عرب کے شورہ کا کلام محفوظ ہے عربی لغت ڈکشنری محفوظ ہے جبکہ ڈکشنری عرب کے کلام لغت میں بھی بڑا اختلاف ہے یہ لوگ پکڑ ہی نہیں کرتے دھیان ہی نہیں دیتے ایک لفظ کے کئی مانا اور مانا میں بھی اختلاف بلکہ تلفظ پروننسیشن میں بھی اختلاف عربی زبان کے اعتبار سے ہے وہ ایک مستقل موضوع ہے کبھی اس پر گفتگو کی جائے گی صحابہ کرام فصاحت و بیان میں سب سے اعلیٰ تھے یہ آج جو لوگ بولتے ہیں کہ عربی کا معنی یہ ہوتا ہے اور اس کی گہرائی میں یہ مانا اس میں نکتہ فلسفہ گہرائی اور باریکی پیش کر کے اپنے الٹے سیدھے کو دین کے اختیار کردہ معنی اور اصولوں کو ثابت کرنے کی جو اہل ویزت کوشش کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام سے بہتر عربی کسی کی نہیں تھی میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تفسیر کے لمبے لمبے صفحات پڑھ لیتے ہیں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں ہم دس دس بیس بیس صفح پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں قرآن کی وہ گہرائی بلاغت علمیت اس کے اعجاز کے مختلف پہلو ہمارے سامنے دماغ میں کھلتے نہیں لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایسے سینکڑوں واقعات پڑھتے ہیں جانتے ہیں تاریخ میں محفوظ ہے صحیح سندوں کے ساتھ کہ اس زمانے کا ایک آدمی قرآن کا ایک ٹکڑا سنتا تھا ایک آیت کا ٹکڑا ایک سورت چند آیتیں سنتا تھا اور فوراً برملہ کہتا تھا ماں ہاسا کو یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کتنی زبان ان کو قرآن کتنا سمجھتا تھا جاہلی ہیں ہاں ایک دیہاتی جو ہے سجدے میں گر پڑا اور قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا سن کے فسد آباد تفسیری روایات میں ہے کہ دیہاتی سجدے میں گر پڑا لوگوں نے پوچھا لے ماں سجدتا کہا سجدت سجد اس کلام کی فصاحت کو میں نے سجدہ ان آتا نہ کل کو سر بڑا مشہور واقع ہے دیوار پر مکی زمانے میں لکھ دیا تھا سب سے چھوٹی شعرا قرآن کی انتہائی کا ہوا لگتا عرب کا ایک ماہر زبان دان جو شعرا کے کلام کو جج کیا کرتا تھا سوکھے اوقاز میں کہ کون سا قصیدہ سب سے اچھا ہے ہمارے آج کے جیسے جج ہوتے ہیں نا مارکس دینے والے ویسے تو کلام کا کتنا گہرا ادراک رکھنے والا شخص رہا ہوگا وہ اس نے بار بار پڑھا تینا کل کوسر آگے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ماں ہاضا قور البشر یہ انسان کا کلام نہیں ہے اسی وزن پہ لکھا تو فصاحت اور بلاغت میں صحابہ کرام کا جو مقام تھا بیان کرنے میں جو مقام تھا اور وحی الہی اللہ تعالیٰ کا کلام جس زبان میں جس معیار کی زبان میں نازل ہوا وہ صحابہ کرام کے ماحول کی رعایت کرتے ہوئے نازل ہوا لہذا قرآن کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سب سے بہتر طریقے سے اس کی بلاغت اس کی باریکیوں کو سمجھنے والے کون ہو سکتے ہیں فلاں امام فلاں بزر فلاں علامہ فلاں جماعت کے بانی تفہیم اور تدبر کو بیان کرنے والے نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ کرام کے سامنے تو علم اور زبان کے اعتبار سے وہ سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے فساحت و بلاغت پہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اور واقعات نہیں سناتا تھا اور رسول و بین ہو رہی اتنا ہی نہیں کہ زبان و بیان تو انہی کا تھا انہی کی طرف خطاب تھا اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بیچ ان کے سامنے موجود تھے یو از دیکھو اشکل علیہم زبان کے اعلیٰ معیار پر فائز ہونے کے باوجود کبھی اگر ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اشکال ہوتا سمجھنے میں خطا کا امکان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے ایسی کتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ کی آمیزش کی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت آفتا ہے صحابہ نے کہا ہمیں ہم جو ظلم نہیں کرتا چھوٹا بڑا ظلم تو ہی جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہاں میں, سے مراد ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں جلدی کے مارے آئے میں نے نہیں پڑھی ایسی بہت ساری جگہ ضرورت پڑی صحابۂ کران کو اللہ کے رسول کی تشریح کی تو یہ منکرین ندیث سوچے کہ آپ کو ہم کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول کی شرح کی تفصیل کی بہرحال تو جو قرآن نازل ہوا اس کی زبان صحابہ کرام سب سے بہتر طریقے سے جانتے تھے وہ اہل فصاحت و بیان تھے قرآن انہی کی زبان میں انہی کے ماحول میں نازل ہوا چوتھا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ کو معیار کیوں مانتے ہیں ان کی فہم کو ان کے طریقے کو ان کے دین کو اس لیے کہ کتاب و سنت کی نصوص بہت ساری نصوص ان کی فضیلت اور ان کے قدر و منزلت اور ان کے اعلیٰ مقام پر دلالت کرتی ہیں ابھی ہم نے چند کو سنا اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے مہاجرین کا یہ مقام ہے اگر تم ایمان لے آؤ جیسے صحابہ لائے تو تم ہدایت والے ہو جاؤ گے. جو مومنین کی مخالفت کرے گا, صحابہ کی مخالفت کرے گا, وہ رسید ہوگا یہ صحابہ کے فضائل کو بیان کرنے والی قرآن کی بہت ساری آیتیں اور اللہ, اللہ, اللہ کی صلی اللہ کے رسول کی بہت ساری حادث ہیں عظمت صحابہ میں ہم ان کو کچھ واقعات کو سنیں گے تو ان کی فضیلت اعلیٰ مقام کو بیان کرتی ہے یہ نصوص کتاب و سنت جو کہ تواتر کو در کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے مجھے بعض اقوال یاد آ رہے ہیں میں صرف اشارہ کروں امام ابو زرار رازی کا بھی ایک قول ہے اور ایک دوسرے امام کا بھی ان کے ملا کر اپنے الفاظ میں میں, میں نقل کر رہا ہوں امام ابو زرار رازی کہتے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام کو برا کہہ رہا ہے ان پر تان و تشنی کر رہا ہے ان پر الزام تراشی کر رہا ہے تو تم اس کو دور رہو اور جان جاؤ کہ وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے جو ہے تو اب ان کو خوب پکڑنے سننے لگے اور ان سے متاثر ہو گئے یہ ہمارے سلف کہہ رہے ہیں کہ بیدت سے دور رہنا اور دیکھو کہ صحابہ کرام کو اگر کوئی برا کہہ رہا ہے تو تم اس سے بچنا کیونکہ وہ بتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی بنیاد کھود دے تو کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے قرآن کو ہم تک نقل کیا حدیثوں کو نقل کیا راوی ہیں اگر آپ صحابہ کرام کو حزف کر دیجئے تو ہمارا دین ختم ہو جاتا ہے دین بچتا ہی نہیں ہے صحابۂ کرام کی روایت اور ان کے دین پر ہمارے قرآن حدیث کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے صحابہ کو مجرو کر دے دین ختم تو یہاں چوتھا نقطہ انہوں نے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے اپنی حادث میں ان کی فضیلت مرتبہ مقام کو بیان کیا اس لیے اور جو مقام اور مرتبہ صحابہ کا ہے بعد والوں کا نہیں ہے کسی امام کا نہیں ہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو جائے کسی صحابی کے نقش پا کو نہیں پا سکتا ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت میں ہاں اس کے بعد والا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ ولی سبحان ہو جاف دین امام بادہ اور اس لیے بھی صحابہ کو معیار ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں بعد والوں کے لیے ان کو امامت کا درجہ دیا ہے کہ صحابہ کرام تمہارے لیے معیار ہے ان کی پیروی کرو وہ اصنا الم اور ان کے صحابہ پر تعریف کی اور ان کی پیروی کرنے والوں کی بھی تعریف کی رضی اللہ عنہم عن ہوں برآن ہاں کہان <بِحسان> وہ لوگ جو احسان کے ساتھ سابق اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور ان کی ان کی ستائش کی وہ علام طب ان کی بھی تعریف کی اور ان کی اتباع کرنے والوں کی بھی ولاح کا سبھی رہو اور صحابہ کرام کے راستے پر جو چلنے والا ہے ان کی بھی تعریف کی یعنی اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہی راستہ اختیار کرو جو صحابہ کا تھا صابق الوم کا تھا وہ ان نمانو الفضل فضل متبو اب یہاں ہم کو اور آپ کو اگر کوئی فضیلت ملے گی بڑی پیاری بات کہی ہم کو اور آپ کو اگر اللہ کے یہاں قبولیت ملے گی فضیلت ملے گی تو ان کی پیروی کر کے متبو کو جو فضیلت ہم کو اور آپ کو حاصل ہوگی تابع کو جو فضیلت حاصل ہوگی وہ متبو کی وجہ سے ہوگی یعنی ان کی فضیلت کی وجہ سے کہ ان کے طریقے پر ہم اور آپ چلیں یہاں کوئی نئی چیز ایجاد کر کے آپ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتے پرانا طریقہ صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا اور ایک آخری نقطہ اور بیان کیا بولے امین زلال اس لیے بھی صحابہ کا دین ایمان میار ہے کہ وہ گمراہی اور ضلالت سے جو ہے نجات پانے والے ہیں یہ بحیر الحمد الفزشوں خطاؤں اور گمراہ ہونے کے جو مواقع ہے راستے ہیں ان سے صحابہ کرام بہت دور تھے ہلاکت کے میں پڑنے سے بہت دور تھے رب البریا نے ان کی عدالت ان کے عادل ہونے ان کے سکا ہونے کا سات آسمانوں کے اوپر سے گواہی دی ہے رضی اللہ و ذالک لمن خشی ربا اسی طریقے سے اس لیے بھی صحابہ کی بات ضروری ہے جو انہوں نے کہا جو ہم پڑھ سن چکے ہیں کہ وہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں اور آخری بات انہوں نے یہی کی اس لیے بھی کہ جو دنیا میں مختلف جماعتیں گروہ پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اپنے بانی کی طرف نسبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برائے راج شاگرد ہیں اللہ کے پہلے مخاطب ہیں اور یہ جو مقات بیان کی اس بنیاد پر صحابۂ کرام ان امور کا حاصل کلام یہ ہے کہ دین، دین اسلام خالص کیا ہے جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے اور قرآن و حدیث کو جس طریقے سے صحابہ طبین طب تاب ان تین زمانے کے لوگوں نے جس جو اہل سنت والجماعت ہے جس طریقے سے اختیار کیا وہی دین ہے اب ہم ان کی طرف نسبت کرنے کو سلفیت یا سلفی منہج کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلفی منہج اور سلفیت وہی ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے انہوں نے بعد جو جو صحابۂ کرام کا طریقہ ہے اور صحابۂ کرام نے جو طریقہ اختیار کیا وہی وہی قرآن و حدیث ہے دین اسلام سے اس کا تعلق کیا ہے کہ جو اسلام ہے وہی سلفی بنا ہے جو اسلام ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے اب ہم اور آپ یک سلفی منہج کو اختیار کرنے والے لوگ قرآن حدیث صحابہ کے طریقے پہ اختیار جب کرتے ہیں تو اسی بنیاد پر دنیا میں جتنے بھی اہل ویلت ہیں ان سے الگ ہوتے ہیں عقیدہ ان کا وہی ہے جو صحابہ کا ہے دوسرے عقائد کو رد کرتے ہیں طریقہ عبادات وہی ہے معاملات وہی ہے دین کے اصول ضابطے نئے نئے مسائل جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ان مسائل کا حل کرنے کے لیے پہل سنت و جماعت وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں وہی اصول و ضوابط اختیار کرتے ہیں جو صحابہ کرام کا تھا اس سے معلوم ہوا کہ یہی سیرات مستقیم ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ ہے قرآن و حدیث پر مشتمل اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اناضہ سرات مستقیم و یہی میرا سیدھا راستہ ہے سیرات مستقیم ہے اسی کی ابتباع کرو غلط طبی اور مختلف راستوں کی اتباہت کرو کے کے کو اللہ کی وسیعت اللہ کا حکم ہے تاکہ تم تقواہ اختیار کرو پرہیزگار بن جاؤ اور جہنم سے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ یہ طریقہ اب اس طریقے سلف کے کو ہم یہ دیکھیں کہ آج کون فالو کر رہا ہے اور کون لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اہل سنت وال یا سلفی منہج کے کچھ بنیادی اصول اور ان کی کچھ خصوصیات پڑھیں گے اس کے بعد والے ہفتے میں جو ہے اہل سنت کی یا مسلک سلف کی وسطیت اور اعتدال کو اور دوسرے مسلکوں کے انحراف کو انشاءاللہ اللہ جانیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے جاننے اور اس کے بعد اسے ماننے کی توفیق ادا فرمائیں اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور ہر عذاب سے محفوظ رکھے اکول وسلم و صلی اللہ علیہ محمد آخر اللہ علی الحمد اللہ رب العالمين